رب زدنی علماء رب زدنی علماء رب زدنی علماء فہماں آمین یا رب العالمین آج ہم انشاءاللہ شاء اللہ صورت آیت نمبر دو سو تہتر سے لے کے آیت نمبر دو سو اکیاسی تک پڑھیں گے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں عمل کرنے کی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے صدقے کے متعلق اللہ رب العزت بتاتے ہیں کہ تم صدقہ ان کو دو جو اللہ کی راہ میں روک دیے گئے ہیں یعنی وہ ہر وقت اس بات کے منتظر رہتے ہیں کہ کب حکم خدا آئے اور ہم جہاد کے لیے نکلیں یا وہ ایسے لوگ ہیں جو دین حاصل کرنے کے لیے مساجد میں رہتے ہیں اللہ فرماتے ہیں وہ دین حاصل کرنے کے لیے ان کو دین کی اتنی لگن ہے وہ دین کو حاصل کرنے کے لیے یا پھر جہاد کے شوق میں لگے رہتے ہیں اور لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھلاتے اور لوگ سمجھتے ہیں شاید یہ غنی ہے ان کے پاس بہت کچھ ہے پھر اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ تم دن میں خرچ کرو را یا رات کو خرچ کرو چھپکے سے خرچ کرو یا ظاہری طور پہ خرچ کرو جس طریقے سے بھی تم خالص نیت کے ساتھ اللہ کے راہ میں خرچ کرو گے تو اللہ رب العزت اس کا تمہیں اجر دے گا ثواب دے گا قیامت والے دن تم پہ نہ خوف ہوگا اور نہ ہی تم غمزدہ ہوگے پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے سود سے منع فرمایا سود سے اللہ رب العزت نے منع فرمایا اور کہا کیا کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سودی کاروبار چھوڑ دو اگر تم مومن ہو اگر تم سودی کاروبار نہیں چھوڑتے تو پھر اللہ کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت الوداع کے موقع پر خبردار ہو جاؤ جاہلیت کی تمام باتیں میرے دونوں قدموں کے نیچے پامال کر دی گئی ہیں جہلیت کے زمانہ کے تمام خون پامال کر دیے گئے ہیں اور سب سے پہلا خون جو میں اپنے خونوں سے معاف کرتا ہوں وہ ابن ربعہ بن حارث کا خون ہے اور سب سے پہلا سود جو میں باطل کرتا ہوں وہ ہمارے سودوں میں سے حضرت عباس بن عبد المطلب کا سود ہے وہ پورے کا پورا چھوڑ دیا گیا یہ حدیث صحیح مسلم میں موجود ہے سودی کاروبار سے اللہ رب العزت نے منع فرمایا ہے اور اللہ فرماتے ہیں یب حق اللہ الرباء تم یہ سمجھتے ہو کہ شاید ہم سودی کاروبار کر کے اپنا مال زیادہ کر رہے ہیں یہ غلط ہے اللہ رب العزت سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے وہ بڑھایا جائے گا اور اگر سودی کاروبار کرو گے تو وہ بڑھایا نہیں جاتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود کھانے والے سود دینے والے سود تحریر کرنے والے سودی کاروبار پر گواہ بننے والوں پر لانت ہے آپ نے فرمایا گناہ میں یہ سب برابر ہیں یہ حدیث صحیح مسلم میں موجود ہے ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سات ہلاک دینے والے گناہوں سے بچو ان میں سے ایک گنا سود کھانا ہے اللہ رب العزت نے ایک مثال بھی دی فرمایا کہ جو لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ سود اور خرید و فروخت یہ ایک ہی چیز ہے بے اور سود ایک ہی چیز ہے یہ قیامت والے دن جب اپنی قبروں سے اٹھیں گے تو ایسے ہوں گے کہ جیسے انہیں مرگی کا دورہ پڑا ہوا ہے آئیے ترجمہ پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لال ان ضرورت مندوں کے لیے ہے یعنی جو تم صدقہ خیرات کرتے ہو تو یہ ان ضرورت مندوں کے لیے ہے اللہ ددینہ جو وہ روک دیے گئے فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں لا اونا نہیں وہ طاقت رکھتے زر بن چلنے پھرنے کی فی العارضی زمین میں یعنی کہ وہ یا تو علم حاصل کرنے کے لیے رک گئے یا جہاد کے لیے رک گئے وہ دنیا کا کاروبار نہیں کر سکتے تو ان کو بھی صدقہ خیرات دینا ہے یہ سب جاہلو ان کے بارے میں گمان کرتا ہے نا کہ اغنیا وہ مالدار ہیں من التعفف ان کے سوال نہ کرنے کی وجہ سے لیکن تعریف ہم آپ پہچان لیں گے انہیں بسیما ہوں ان کے چہرے کی علامات سے آپ ان کے چہروں سے جان جائیں گے کہ وہ اللہ کے نیک بندے ہیں لاسعل الناسا نہیں وہ لوگوں سے سوال کرتے الحافہ چمٹ کر وہ ما فکو اور جو بھی تم خرچ کرو من خیرن اپنے مال سے ان اللہ وسپ اللہ بھی اس کو عالم خوب جاننے والا ہے الذین وہ لوگ یونفکونا جو خرچ کرتے ہیں اموالہم اپنا مال باللیلی لی رات کو و نہار اور دن میں سرن پوشیدہ و علانی یتن اور ظاہر فلاں تو ان کے لیے اجرہم ان کا اجر ہے ان در وبہم ان کے رب کے پاس ولا خوفن اور نہ خوف ہوگا علیہم ان پر ولام اور نہ ہی وہ یاضنون غم زدہ ہوں گے آج کا سبق تھوڑا سا زیادہ ہے اگر آپ تھوڑا سا غور کریں تو آپ دیکھیں گی کہ وہی بار بار لفظ آ رہے ہیں جو آپ پیچھے پڑ چکی ہیں اس لیے کوشش یہ کیجئے گا کہ پہلے آپ سادہ قرآن پاک لے کے بیٹھیں اور خود پڑھنے کی کوشش کریں کیا واقعی آپ کو ترجمہ آ رہا ہے اگر واقعی آپ خود ترجمہ پڑھ رہی ہیں آپ کے ذہن میں آ رہا ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے تو پھر سمجھ جائیں کہ پیچھے جو یہ والے الفاظ آپ نے پڑھے ہیں پیچھے سے بھی آپ کا پکا ہے آپ کو آتا ہے اور اگر آپ کو ترجمے کی سمجھ نہیں آتی پیچھے بھی آپ نے وہ لفظ پڑھے ہیں آگے بھی وہی لفظ ہیں جیسا کہ یہ جو ابھی ابھی میں نے آیت پڑھی فلاحم اجرم و اندربلہ خوف علیہم ملام یا سنون اسی طرح اس عائد کا جو پہلا حصہ ہے اللہ ددینہ یونفکون ام والم تو اس طرح بار بار وہی لفظ آ رہے ہیں تو پریشان نہیں ہونا اللہ پہ بھروسہ کرتے ہوئے یاد کیجیے گا اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ دینہ وہ لوگ یونفکون جو خرچ کرتے ہیں اموالحم اپنے مال بل رات کو و نہار اور دن کو سراً پوشیدہ و اور ظاہر فلاحم پسون کے لیے اجرہم ان کا اجر ہے ان دربم ان کے رب کے پاس عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ الَّذِينَ وہ لوگ جو كلون الرِّبَا کھاتے ہیں سود یا یہ لفظ بھی اب بار بار پیچھے پڑ چکی ہیں یا وہ کھاتے ہیں ربا سود ربا یہ پہلی دفعہ لفظ آ رہا ہے لا یقوم نہیں وہ کھڑے ہوں گے اللہ مگر کمار یقوم اللہ جیسا کہ کھڑا ہوتا ہے وہ شخص یا الشیطان جسے پاگل بنا دیا ہو شیطان نے من المسی چھو کر را یہ سزا اسے کیوں ملے گی بھی ان ہم اس وجہ سے کہ وہ کالو کہتے تھے انم او بے شک بے یعنی خرید و فروخت مثل الربا سود کی جیسی ہے کہتے تھے سودی کاروبار اور خرید و فروخت کرنا ایک ہی چیز ہے وہ اللہ البیا اللہ تعالیٰ نے حلال کر دیا ہے خرید و فروخت کو تم بے تو کر سکتے ہو لیکن حرام کر دیا ہے اللہ نے سود کو فمن جا پس جس کے پاس آگئی گئی مو عزت النصیحت میر ربی اس کے رب کی طرف سے فن تہا اور وہ بعض آ گیا فالہو تو اس کے لیے ہے ما صلافت جو کچھ پہلے ہو چکا وہ امرحو اور اس کا معاملہ اہ اللہ کی طرف ہے مطلب یہ کہ جو سعودی کاروبار کرتا تھا اس کو چاہیے کہ اب وہ باز آ جائے اس کا معاملہ اللہ کی طرف ہے اللہ اسے معاف کر دیں گے وہ منا اور جو شخص دوبارہ کرے جو پھر سعودی کاروبار شروع کر دیں فعلا کا یہی لوگ اصحاب النارفی خالدون دو ذخوالے ہیں اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے یہ محک اللہ الربا اللہ مٹاتا ہے سود کو و یوربی صدقات اور بڑھاتا ہے صدقات کو مٹاتا ہے اللہ سود کو اور بڑھاتا ہے صدقات کو واللہ اور اللہ اللہ نہیں پسند کرتا کلا کفارن ہر کفر کرنے والے کو عظیم گناہگار کو ان الدینہ بے شک وہ لوگ امنوں جو ایمان لائے یہ والی عادت پہ پیچھے پڑ چکی ہیں ان اللہدینہ آمنو و بے شک جو ایمان لائے و عامل اور عمل کیے نیک و اقام اور انہوں نے قائم کی نماز و آت اور وہ ادا کرتے ہیں زکوٰۃ لہم ان کے لیے اجرہم ان کا اجر ہے ان اب ان کے رب کے پاس ولا خوف اور نہ خوف ہوگا علیہم ان پر ہم یحزنون اور نہ ہی وہ غمزدہ ہوں گے یا اے الذین اللہ اے ایمان والو اتک اللہ اللہ سے ڈر جاؤ وعدہ اور چھوڑ دو ما باقی ہے جو باقی ہے الربا سود سے جو تم نے لوگوں سے پیسے لینے ہیں سودی کاروبار تم کرتے تھے وہ چھوڑ دو ان کن تم مومنین اگر تم مومن ہو علم اگر تم ایسا نہیں کرتے فنو تو خبردار ہو جاؤ بحرب من اللہ جنگ کے لیے اللہ کی طرف سے وہ رسول ہی اور اس کے رسول کی طرف سے پھر تم تیار ہو جاؤ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے و ان تو تم اور اگر تم توبہ کرتے ہو فلاں کم تو تمہارے لیے ہے روس و اموالم تمہارے اصل مال سود جو تم اوپر وسول کرتے تھے وہ نہ لو لیکن اپنا اصل مال لے لو اللہ تزلیمونہ نہ تم کسی پر ظلم کرو ولا تزلم اور نہ تم پر ظلم نہ تم ظلم کیے جاؤ گے جب تم کسی پہ ظلم نہیں کرے کرو گے تو تم پہ بھی ظلم نہیں کیا جائے گا وہ انکانہ اور اگر ہے زو تنگ دست یعنی اگر کسی کو تم نے قرضہ دیا ہے وہ بندہ تنگ دست ہے فنا زیر تو اسے مہلت دینا ہے اعلام سر آسانی تک اللہ فرماتے ہیں اگر تم نے کسی کو قرض دیا ہے وہ بندہ تنگ دست ہے تو پھر تم اسے مہلت دے دو وہ انت سن اور تمہارا معاف کر دینا یہ زیادہ بہتر ہے تمہارے لیے اللہ تو اللہ نے تمہیں مال و دولت دیا ہے اگر تم چاہو تو اس سے مہلت بھی دے دو اگر مہلت نہیں دینی تو معاف کر دو معاف کرنا تمہارے لیے زیادہ بہتر ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک تاجر لوگوں سے یہی معاملہ کرتا تھا ان کو قرضہ دیتا تھا تو جب وہ کسی تنگ دست کو دیکھتا تو اپنے غلاموں سے کہتا کہ اسے معاف کر دو شاید اللہ بھی ہمیں معاف کر دے جب وہ فوت ہوا تو اللہ رب العزت نے اسے معاف کر دیا اس کے اس عمل کی وجہ سے یہ حدیث صحیح مسلم میں موجود ہے تو اس مبارکہ میں بھی اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ان اگر وہ مقروض ہے زو اس تنگ دست فنازیرۃن تو مہلت دینا ہے علا میسرہ آسانی تک وہ انتصد کو اور تمہارا معاف کر دینا یہ زیادہ بہتر ہے تمہارے لیے ان تم تالمون اگر ہو تم جانتے و تکو اور تم ڈر جاؤ یومن اس دن سے ترجر او نا کہ تم لٹائے جاؤ گے اس دن میں الّہ اللہ کے طرف اس سے مرت کے آمد کا دن ہے جس دن تم اللہ کے دربار میں پیش ہوگے سمت وفا پھر پورا پورا بدلا دیا جائے گا ہر نفس کو ماں کا سبق اس کا جو اس نے کمایا دنیا میں رہ کے جیسے اعمال کیے ہوں گے ویسے بدلا مل کے رہے گا وہ ظلمون ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا ایک رائے کے دانے کے برابر ظلم نہیں کیا جائے گا پورا پورا بدلا دیا جائے گا اللہ رب العزت ہمارے حالات آسان بنائے اور ہمیں قیامت کی سختیوں سے بچائے آمین یا رب العالمین و آخر ان الحمدللہ الحمد رب العالمین